to do the graph that's آپ کو مجمون لکھنے دکھا تھا، لکھا تھا آپ نے نہیں لکھایا تھا سفر میں ہم اثرات دیکھ کر آئے نا جو علاقے کے ڈرائیور سے نے لوگوں میں سے آشر ہوئے آپ علادہ لکھیں اپنا ادارہ لکھنے ٹھیک ہے دونوں کو یہ کیا دیوتا مزم نسلی اللہ رسم یہ دو دن کا ہمارا یونیوری اضلاع کا سفر ہوا اس میں پہلا علاقہ تو ذاتی علاقہ تھا دوسرا علاقہ ہے بازار تھا بازار میں بازاروں کی کباہتے ہیں مصیبتیں نصار لگی ہوتی ہیں سفر میں ایک بات کا اندازہ عجیب ہوا یہ ایک آیت کم پٹر بیٹھے نص اللہ فان صاحم بھولا ان کو بھولا ان ہے اللہ کو اور بھولا ہے ان کو اللہ نے بھولا ان انہوں نے اللہ کو بھولا ان کو اللہ نے انسان تو ایبوں کا مرکز ہے بھول چوک ایب ہے اس میں تو ہے نہیں اللہ تعالیٰ کو بھولنے سے بھولنے کی ایپ سے پاک ہے بھولا ان کو اللہ کا جی سے جی? ہو ترجیح اللہ نس اللہ تو کوئی دوسرح جی کسی کو یاد آ رہی ہے ہاں نس اللہ فنفیا ہوں میں اور ہو. یہاں پر تو ہے نس اللہ پان خاف نس اللہ پان خاف دو باتیں بڑی کام کیا گئی اس میں نس اللہ فنفیہم اور اس میں نس اللہ فنساہ نفسم انہوں نے بھولا اللہ کو اللہ نے ان کو سورج کو بک ہوا ہے سورہ حاصل کی آئے تھے کہ انہوں نے بھولا اللہ کو اللہ نے ان سے بلایا ان سب نے نفسوں شفی صاحب نے اس کی تصویر لکھتے ہوئے کہا کہ بھول چوک تو عیب ہے عیب سے اللہ پاک ہے اور ترجمہ واضح یہی ہے کہ بھولا ان کو اللہ نے وہ کیسے بھولا وہ بھولا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نوید اللہ کو نقصان گیا وہ بھول ہو گئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نظر انداز کر دیا جی؟ تو آپ لوگ نیگلیکٹ ہیں جی نی؟ اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ ان نظر انداز کر دیا اور حضر کی ہے نس اللہ فنسا بھولا اللہ کو اللہ نے ان سے بلایا ان کی اپنی جانوں کو اس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا یعنی یہود ایک وہم کی ترتیب چلاتا ہے یہود پیسہ لوٹنے کے لیے ایک وہ کی ترتیب چلاتا ہے اس ترتیب کو ان, کے ان, ان نام نہاد نام نہاد مسلمانوں کے نام مسلمان بطور اہل علم ہونے کے باوجود اس کا شکار ہو کر اس کو لیتے ہیں اور اس سے اچھے خاصے جانی اور مالی نقصان اور اب تلاؤ ہوتے ہیں اچھے خاصے جانی اور مالی نقصان اب تلاؤ ہوتے ہیں اور اس جانی مالی نقصان اب تلاؤ ہونے کے طور پر اس کا معاوضہ بھی یوگی کو پیسہ بھی دیتے ہیں پیسہ دے کر مبتلا ہوتے ہیں پیسہ اور جو جی کو دے کر خود جانی مالی نقصان میں ابتلا ہوتے ہیں یہسمن فنسی اللہ فنصوبائٹس کی ہے او اللہ کے بندے آپ کو تکلیف کیا ہے آپ کو کھانا ضرور نہیں ہوتا آپ کے بڑے میں درد ہے آپ کو نیند نہیں آتی ہے آپ کے بڑے میں طاقت نہیں ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے جی اور کیا وہ ڈاکٹر صاحب باندھ کہتے ہیں کیا اس میں فرایا ہے آپ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے فلانی دعائی لگے گی وہ دوائی والے ایک لاکھ روپیہ ڈاکٹر کو دیتے ہیں ایک لاکھ روپیہ خود دیتے ہیں اور یہ دو لاکھ روپیہ مریض کی جیب سے نکالتے ہیں اور اس دوائی کے نتیجے میں مریض کا برا حال ہو جاتا ہے اس طرح یہ سب میڈیکل یہی بات ہے ہم تو ان پڑھ آتی ہیں میڈیکل کا بھی ان پڑوں اور دین کا بھی ان پڑوں. اور یہ رگڑا کھا رہا ہے رگڑا کھا رہا ہے کیسے یوگی جی کو دے رہا ہے اور مبتلا ہو رہا ہے میں نے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب کہا اور اس نے اس کی خاص بیماری میں تو کتابیں لکھا ہوا تھا کہ اس کو یہ دعائی نہ دی جائے ہاں جی کنٹرول نا ہاں جی ایپ سرٹینٹ کتاب لکھا ہو کہ یہ بالکل اس مریض کو نہیں دینی چاہیے اور اس اس وہ اسپیشلسٹال ڈاکٹر ہاں جی اور سلسلے میں نام لہات بیٹھ بھی بہت لوگ کہتے ہیں کہ سلسلے میں بیٹھ اس طرح کریں گے باقی چلیں گے اپنی مرضی کو جو اپنی ترتیب چلیں گے اس کو چلو مشورہ کرنے کی نوبت آئی تو اپنی رائے اس پر ٹھونسیں گے کہ اس کو مانتے آ کہ ہمارے لیے اس کو کریں ہمارے دل فیروز صاحب نے زور سے اپنے بیٹے کو خدمت میں کرایا ساتری شکایت کی میں کہہ سکتا ہے کہ خدمت بہت, بہت بڑا اعزاز ہے اس نے نام جب تک آدمی شکر سورج اسلامی نام نہیں رکھا گیا شرط اس کے لیے خفا بھی ہوا ہوگا کہ آپ خدمت کے جاتے ہیں خدمت نہیں تھی خدمت کا بہت بڑا اعزاز ہے اس بار جب تک شکر سورج اسلامی نام نہیں رکھنا آدمی کا آپ سوچتے ہیں چاہتے ہماری مرضی سے چلیں اپنی مرضی سے چلیں گے مرضی ہو جائے گی ہماری مرضی سے نہ ہوئی تو بات کر رہے تو وہ یہ ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ کو بولتا ہے آدمی اس کا فہم ختم ہو جاتا ہے اپنے فائدہ نقصان کے بارے میں اس کا فہم نہیں ہوتا یہ اس ترتیب کو لے رہا ہوتا ہے جس کے نقصان دے اس چیز کو ہاں اس کی بات ہو رہی تھی اس کا سالا اس کا ڈاکٹر سلسلہ میں تو فون بھی سلتا ہے میں سارے بیٹھ اور جا کر اس کو دوائی دلوائی ہے یہاں تک آدمی مرا لاکھوں روپئے دے گا سب جان چھوڑ دیا اس میں نہیں ان پڑھ لوگوں پر تو خیر سو سال نہیں ہوتا کہ وہ بے پڑھا لکھے اس علم کے ماہر ہوتے ہیں لیکن ان کے خلاف گنے دھوکے نہیں لے گئے کراچی کے مولوی صاحبان نے سبھی نگاہ میں جکڑنے کے لیے ہتھے کر دی ٹھیک ہے وہ علم ملک ہے علمی کا ہے وہ خود جانتے ہوں گے وہ ہماری مہارت نہیں ہے اب آدمی کو سست کرنے کے لیے کام سے نکالنے کے لیے وہاں انویسٹمنٹ کر کے وہاں پیسہ لگا رکھوش کر بیٹھے وہ پیسہ جس ایک ہزار روپئے تو ایک ہزار سال میں سکتا تھا اس ایک ہزار سے سال میں مشکل سے کتنا دے گا اس کو دس روپئے دے گا بیس کتنا دے گا اس کو جکڑ کر اسی مائر نہ ہوتا تو باجہ جلد آدمی کو پانچ سال تک لڑایا نہ ہوتا ان کے زیادہ تھا مساصل تو کسی کے نہیں ہے اور تھکاس نہیں ہے نا چاہیے وہ میں نے سیاسی پارٹی کے آدمی سے کہا کہ آپ کر دیں تو فلانی غلطی کر رہا ہے تو مجھے تعانے کے طور پر کہا کہ آپ پارٹی بنا لیں نہیں کچھ کہتا ہے کہ فلانی زور بھی نہیں تھا وہ کرتے ہیں خیر پھر میں نے کہا کہ اس یہ کہنا چاہتے ہیں فہم کے سیاسی فیم کے مقابلے میں آپ کی سیاسی فیم سے کچھ بھی نہیں ہے صاحب کہتے ہیں میں کہا ان کی سیاسی فیم ضرور تھی کہ وہ تو ظاہر ہے کہنا پڑ رہا تھا کہ ان کی ضرورت ان کو پانچ سال تک یوجیوں نے لڑایا ہے تو, تو, تو میں بہت زیادہ سمجھدار ہیں کہ ہم یو کے پر میں نہیں آئے گے وہ ٹھیک چل رہے ہوں گے خیر بات کہہ رہے تھے جی ہاں وہ <سؤال> <سؤال> <عمل> آدمی جب اللہ کو بھولتا ہے اس کا اپنا مفاد اپنی ذات کو بھول جاتا ہے اس کے علم کام نہیں کرتے ان کے ہوتا ہے, اس پر بگڑنے میں ہوتے ہیں پشگار ہوتے ہیں ایک چلڈرن اسپیشلسٹ بادیا ملنے کے لیے اس سے گیا ڈاکٹر صاحب کا یہ مسئلہ ہے گائے کے دودھ میں فاسفورس کم ہے اور بکری کے دودھ میں فولک ایسڈ کم ہے بچوں کو کیسے چیزیں تو میں نے کہا کمپنی کے ڈبے کے دودھ میں ڈونے ہیں اس کے کھا اس میں ڈونا ہے آپ سے ملا تھا نا کے بارے آئے تھے آپ اسے کہا نہیں ملا تھا اسپشن سے ہوتے ہوئے بکنے لگتا اے اللہ کے نئے بندے تازہ دودھ گائے کا وہ بکری کا اس میں جو ہے تو گائے کی فاسفورس کمپیر ٹو اس کا میں بکری کی جو ہے تو کیا کہتے ہیں بولے کیسے جو ہے کمپیئر کم ہیں تمہیں گے ہی نہیں اس میں تمہارے دیا اپنا پکڑنے کا لفظ بنا لیے دوست نے یوگی نے اور اپنی لفظ کی پروڈکٹ کو نکالنے کے لیے آ تمہارے پاس اور تمہاری گائے بہن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم اس کے گئے بکاری رہو تم اس کے گاط رہو اور وہ دکاندار وہاں بیٹھا رہے خیر کے نقصان کو دے چھوڑو دنیا کے لحاظ سے دھکے کھا رہے ہو دنیا کے لحاظ سے جو ہے تو تمہیں دھکے دے رہے ہیں اور تمہارے اوپر کھڑے ہو کر اپنے مقام نکال رہے ہیں اپنے مسئلے حل کر رہے ہیں اور سلاحت ایمانی سے محروم صلاحت ایمانی سے محروم ہی کئی لوگ آ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم پاکستان چھوڑ دیں ساتھیوں سے آ کر تم دیکھو کام دیکھ رہے ہو کوئی کہتے ہیں صبح سڑک چھوڑ دیں کیوں یہاں کے حالات خراب ہیں میں کہ ہماری مجلس میں ہمارے ساتھی میں تو سارے رمبی ٹانگے ترک رات کو سوتے ہیں دن کو اٹھتے اپنے کام پر جاتے ہیں جو لکھی ہوئی تصویر اللہ کی وہ نافذ ہو کر رہے گی بہت واضح کوئی تدبیر سامنے آ گئی ہے کہ اہلکہ میں فراست تحریل کوئی تصویر دہ رہے ہیں تو اس کو لے لو ہاں جی لشکر بیجا ہوا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے ملک شام کو حضرت ماض بن جبل الضی اللہ عبید رضی اللہ محاذ بن جب الدی اللہ سارے گئے ہوئے تھے وہاں ٹاؤن پھیل گئے تاؤن امواس مشہور ٹاؤن ہے تعاون امباز پھیل گیا اور اس میں بہت زیادہ لوگ شہید ہوئے سلمان شہید ہوئے تو حالات اتنے مشکل ہو گئے جو پہلے امیر ہیں معاذ بن جب اللہ سے نکالم اس کو گزار پڑ رہا انہوں نے مشورہ دیا کہ تاؤل پھیل گیا ہے لشکر کو جو ہے تو آ, تھوڑا تھوڑا لوگوں کو سطر کر دیا جائے اور شاید افزا مقاموں پر گئی دیا جائے اور آرام کرنے کا کہہ دیا جائے انہوں نے جو ہے تو انہوں نے جو مطلب تقریر کی تشریح کی انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے تقریر کی نور سے جائز نہیں ہے جو ہونے والا ہے ہو کر رہے ان کی شہادت ہو گئی امر بناس ردی المیر ہوئے اور انہوں نے جہت اپنے حکم سے لشکر کو کر دیا پکر بکر کر دیا یہ علاقہ سے مشکل ہو گیا کہ اس کا معائنہ کرنے کے لیے حضرت منفاروق ضلع کم تشریف لے گئی اور جب لے گئے وہاں تشریف لے گئے اس علاقے میں جب جانے لگے کوئی سابق رام کو اشکال ہوا کہ خطرناک ہلاک ہے تم انہوں نے پھیلا ہوا ہمارا اتنا ہم آدمی ہے اور یہ کہ چلے گا خدانہ خاص کرنے کہ جان چلی جاتی ہے تو ساری دنیا شان کو نقصان ہے اب اس میں دو رائے ہوں گے ایک رائے بات کر رہی ایک تدبیر سے فرار نہیں ہو سکتا ہے جو ہوگا وہ ہو کر رہے گا آپ کو جانا پڑے گا دوسرے رائے یہ کہ کہہ رہی ہے کہ آپ تجبیر اختیار کریں گے تو آخر کرتے کرتے جو آ، آ، آ روایات حادیث عمر فاروق رقدہ نے جمع کی تو اس میں تدبیر کو اختیار کرنے کی بات آ گئی تو آپ کسی نہیں لے گئے وہاں سے واپس ہوئے اور حکم دے دیجیے کہ جادیا کے مقام پر جو ہے تو خراب مقام ہے منتقل کر دیا جائے وہاں پر پہنچا دیا جائے ان کو جو ہے تو وہاں جو موجودہ کرنا ہے تو نے کہا کہ فرارون من تقدیر اللہ من قدر اللہ اس سے کوئی الفاظ نہیں کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں تم نے کہا فرار قدر اللہ اللہ قدر اللہ اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی بھاگ رہے ہیں سبر سامنے آ رہا ہے اس کو تیار کر رہے ہیں اس کے بعد بھی ادا کی تقدیر نافذ ہونا ہے اس کے بعد بھی تقریباً نفس ہونا ہے جو فهم دیا ہوا ہے اس کو استعمال کر کے جو ہے تو تصویر کو لینا ہے آج ایسی تدبیر سامنے آ گئی لوگ اہل مدانش اور اہل والا ولاقوہ والے دے رہے ہوں اگر ملاذکری صاحب فرماتے ہیں کہ جب اسدات شروع ہو گئے اور تقسیم ہو گئی اور پاکستان کے لوگ پاکستان منتقل ہو گئے اور ہم پریشان ہیں کہ کیا لام ہو کہتے ہیں اضر مدین احمد اللہ علیہ زندہ تھے اضرمدین احمد اللہ زندہ تھے ہم اگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو مدین احمد اللہ زندہ تھے ابرک رائے پور رحمۃ اللہ زندہ تھے ہم نے کہا جو فیصلہ فرمائیں گے حضرت حضرتبدین احمد للہ نے حضرت رائے پوری ہمارے فیصلہ فرمایا کہ پاکستان تو بن گیا ہے لیکن ہم یہیں پر رہیں گے تو ہم نے کہا شکر اللہ کا بس ہم بھی ڈٹ گئے کہ جتنے عرصہ فسادات تھے ہم مدرسے میں بند رہے اور کھانے کا بندوبست یہ کیا ہوا تھا کہ جو لوگ عزت کر کے جاتے تھے وہ کوئی بکری گائے وغیرہ مدرسے میں لا کے چھوڑ دیتے تھے اس کو ذبح کر کے دے تھے مفت پر غور چل رہا مہیا تھا پانی اپنے مدرسے کے کی. کنویں کا تھا باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں دن ایک دن کوئی ضرورت پڑ گئی باہر نکلنے کی چیز لانے کی تو ان کا ایک مریض تھا دکاندار وہ بس چلا گیا بازار گیا سودا وودا خرید کر لایا اور سب کو پریشانی ہے کہ چلا گیا بازار پر زندہ آئے گا کہ نہیں آئے گا وہ سارا سودا خرید کر زندہ آ گیا, گیا. صاحب نے فرمایا کہ گئے کیسے تھے زندہ ہار کیسے گئے انہوں نے کہا حضرت آپ نے جو خیال دیا ہوا تھا کیا آپ نے کہا کہ ہنس بھی اللہ نے مل لڑکی نے مل بولا نہیں بول لڑکی پڑ پڑا میرے پاس میں سات ٹانگے میں بیٹھے ہوئے تھے ہندو صرف بیٹھے ہوئے تھے مجھے وہ کڑی کڑی نے سے دیکھ رہے تھے لیکن بس کچھ بھی نہیں کر سکے میں یہاں کر اتر گیا ہوں ہمارے پچھلے اللہ نے فائدہ بھائی سبحان اللہ کا بفر ہی چلا ہمارے ساتھ اس مینار میں ہے جو فیصلہ ہے تقبیر کو نافذ ہو کر رہے گا اور کوئی ایسی تقویر سامنے آ گئی کسی وقت ایسے حالات ہو گئے کہ جس کو اختیار کرنے میں کوئی امریکوری کے تحت کوئی حفاظت نہیں رہتی ہے اختیار کریں نہ ہوا تو دو چار اور کافروں کو جنم رسید کر کے مرنے کا راستہ جو کہیں گے وہ نہیں ہے ڈالا لگا پیس سے دو چار کو چاہتا مڑکی سو کر کے ان شاء اللہ خیر جی کر رہے تھے مفر ہاں اس میں آپ عزی واقعہ سنا ہوں یہ جو ہے نے سنا ہوگا اس وقت یہ مشرقی پنجاب کو خاص طور سے ہندو خالی کرنا چاہتا تھا خیر زمین ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ پنجاب کے ساتھ لگا ہوا ہے سنویدھانوں کی اگر اثرت ہوئی اور یہ نقصان دہ ہے ان کے لیے اسے بہت کچھ لوگ کر رہے ہیں اور یہاں تک اس میں لوگوں نے سر پر چوٹیاں رکھ لی اور شکل نیو کی بنا لی اور خاموش ہو کر دب گئے اس میں اگر مول رحمۃ اللہ کی وفات ہوگی رحمۃ اللہ علیہ کو آلات سنائے انہیں اس علاقے میں جماعتیں دی تاکہ جا کر رضانے دیں نماز پڑھیں گہش کریں اور لوگوں کے سامنے آئیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کا خاتمہ نہیں ہوا اور مسلمان ہیں اس میں ایک جماعت کی کارگزاری کے شکر میں لکھی ہوئی ہے۔ چائے ہوئی ہے۔ کبھی اس کو پڑھے نہیں یہ جو آئی اس کو پکڑ کردار نے ایک مکان ہے بند کر دیا اس کا خیال تب ہاں کونوں کو قتل کرے اور مسئلہ بنے گے مکان ہے بند کر دیں اور تین چار دن کے بعد جب کھولیں گے تو خود مرے ہوئے ہوں گے بس راشن بھی اٹھا لیں گے اس ماننے میں اصول تھا کہ جانے والے ساتھی اپنے ساتھ گوڑ چنا جایا تھا گنے ان کے پاس تھے جس نے بند رکھا رکھا رکھا اس میں نکالا سارے سارے زندہ تھے مرتے ہی نہیں کو اس آیا وہ بندوق لے کر آیا اس جا کر جو فائر کرنا جا سب تک رکھا آدمی جو خاطر سے الا اللہ, اللہ محمد اللہ بندوق کو چار سے گر نے دفع کرو ان کو جا کے جو دریا میں پھینک کیا ہوگا ان جا کے سب کو دریا میں پھینکا دریا پھینکا ساتھی کہتے ہیں کہ ہم پکڑے گئے دریا پھینکا گیا اور اس دریا نے دکیلتے ڈوبتے اچھلتے ڈوبتے آ دکیلتے کرتے کرتے سارے کے سارے ساتھی جو ہے وہ بہوشی کے آلم میں دریا کنارے پھینک دریا نے کنارے پھینک دیا اس پہ نکلے کپڑے پھٹے ہوئے بردن پڑ گئے تو ہے, بلی ہوئی ہے دریا کی جو ٹرین میں ہے ٹرین ریت ٹالی کہ آئی آدمیوں سے بنمانس بنے ہوئے ہیں اور باہر نکل کر آ رہے ہیں اور لوگوں نے دیکھا لوگ ڈر رہے ہیں کہ بھوت پہنچا سب کو کٹھا کر چلائے اعلان ہوا سب کو پتا چلا کہ جو دریا میں ڈالے گئے ہیں. ایک میوادی تھا مل خان وہ میرے ساتھ جماعت میں چلا ہے مل خان جو تھا یہ وہ میں باتی تھا کہ جو دریائے چناب میں یا چناب یا میں یا جلنگ میں کچلی ڈوبی تھی اس بچنے والا میں سکھایا تو میں نے کہا میاں جی مل خان خان بڑے کو ان آدمی اور کوئی لوگ او سے پرانا ساتھی ہے اتنا افسر لگائے ہوئے ہیں کسی کام تو والا ہے کہ ڈوبنے سے بچا ہے الحمد للہ سمجھ لئے زمانے کا ہے تو اس سے باتیں پوچھتے پوچھ سکتے ہمیں کچھ نہ آوے ہے امیر صاحب سے پوچھو ہو <laughs> کیونکہ اگر کہ ہمیں کچھ نہ ہو رہا ہے امیر شاہ سے گوشو جی وہ کہان کیسے بات ہوئی تھی اس نے فیصلہ ہوگا کہ ہم کشتی میں جار جماعت ہماری جا رہی تھی اور سیدھے سادہ لوگ جاتی سارے لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے تھے تنگ کر رہے تھے مذاق اڑائے تھے پریشان کر رہے تھے پولیس والا بیٹھا ہوا تھا اس کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی تو اس کی بیوی نے سکھا کہ دیکھو یہ تو غریب لوگ ہیں لوگ ہیں آپ لوگ ان کو کیوں تنگ کرتے ہیں کیوں اڑاتے ہیں کشتی گئی دریا میں ڈوب گئی تو وہ کہتے ہیں کہ نو ہم دریا کے پینڈل میں گئے وہ پانی نیچے گئے تو نو ہمیں کسی نے ایسے تھالہ اوپر کھانا اور نو ہمیں کنارے پر پھینک دیا ہے وہ کہتے ہیں ہم بھی بچے اور وہ پولیس والے کی وہ بھی بچے ہم بھی بچ گئے تو وہ عورت بچ گئی تو میرے بھائی ہے کہ ہم اگر ہم اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکرمات کے ان پر گزاریں گے اور ان تنس اللہ جن رکم کی شرائط کو پورا کریں گے تو آشہ ماحول اللہ آپ کے ساتھ فرمائے گا سوال ہی ہمارے خاص ساتھی بچوں کی ڈلیوری کے لیے جاتے ہیں نا تو اسے ان کو کہتے ہیں کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں کوئی سزرین نہیں ہوگا ان گھروں کے لیے جن گھروں میں چلی گئی نہیں آپ کریے نہیں हाँ! آپ فضرین ہو اور یہ بمتا کتا یہاں پر بیٹھا ہوا ہو ہاں جی کیا یہ بمتا نہیں ہے یہاں پر یہ تو نہیں کریے کریں اس بات صاحب جی؟ اللہ کو, کریں. اللہ, کو اللہ کی کریں اللہ کی مدد کریں اللہ آپ کی مدد کرے گا اس ماحول میں ہم اللہ تبار صاحب کو چاہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے وہ کمی کو تعلیم سے آ جاتی ہے اصول ان, ان, ان سور, ان سے تھوٹ جاتے ہیں رائج تھوک جاتی ہے اور عام لوگوں کو تو عام لوگوں کو تو عام لوگ بیچارے عوام ہیں خطرہ جو ہے ان سے کہ ان چیزوں کے لیے پھر خطرے بناتے ہیں دلائل دے کر فتوی بناتے ہیں اور وہ تو بائی کے دانے پر کھڑا ہونا ماسیت کا گناہ کا عمل کرنا جو ہے وہ تو ایکمل ہو گیا اس کے لیے فتوا دینا اور دلائل بنانا طبائی کے دانے پر کھڑا ہونا بھائی سچ بات ہے تھوڑی سی زندگی ہے नहीं? اور انسان نے اللہ سے جا کر مل لینا ہے کوئی خاص کم پریشانی کی بات نہیں اتنی جو وقت ملا ہوا اس کو درست گزارنے کی ضرورت ہے اس کو درست گزاریں اس کے لیے پریشان ہوں بس ساتھ ہے سوا سات ہے اس کے لیے پریشان ہوں امل میں کوتائی نہ ہو جائے امل میں کوتائی نہ ہو جائے اس کے لیے پریشان ہوں باقی کو پریشانی کوئی بات نہیں خلاصہ ربداری چرمداری جب تیرا رب ہے شادی میں شہر ہے. چم دیوارت را کہ دادا کیوں تو کشتی بان سے بہ رہا کشتی بان دیوارا کہ دادا چوں تو کشتی بان تو محمد کی دیوار کو تیاگر میں جب تری طرح اس دیوار کو درست کرنے والا کشتی بان موجود ہے جنہیں درست لکھ دیکھا ہستی موجود ہے اور دوسرا کیا تھا دیواروں مترا کے دارتن کی کشتیبا غم از بحر آ رہا کہ غم از بہر موج آ کے کہ دارت نو بان تو سمندر کی موجہ کس کو کیا غم ہے جس کی کشتی کو چلانے کے لیے بلا لہن اسلام بات پوچھتے ہیں آپ کا پوچھیں گے چلو بہتر کریں گے چلو اچھی بات ہے کہ اچھے ماحول میں جو بچے رہے ہوئے ہیں تو نہیں بات والی بات ہی نہیں جو آپریشن کر کے پیٹ چاک کر کے بچہ پیدا کرتے خود سدھری انفیکشن کہتے ہیں جی؟ اور خود بخود پوجا ہوتا ہے نارمل ڈیلیوری ہے تو عام طور پر نارمل ڈیلیوری اب نہیں ہوتی نوزل کے مستفضان سفر عورتیں بہت گزار رہی یہ بات کہہ دوں دل میں آئی ہی ہوئی کہ ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں ایک اور سلسلے میں بیت ہے تو اس نے خط لکھا مجھے بھائی جو سلسلے میں بیت تو نہیں ہے متعارف ہے یہ خود بیت ہے ان سے کہا کہ میرا بھائی کہتا ہے کہ جنید جمشید جن جو ہے وہ بڑا اب اس کی ہو گئی ہے وہ کمال الادمی ہو گیا ہے تو اس کو کبھی بلا کر اس کا پروگرام کرائیں تو اللہ علم وہ اس کے جملے کو پٹ گئی میرے دنے فوراً یہ بات آئی میں نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں دیئی. خیر اس کے بعد اس نے وہ عورت ہی روحانیت پر سمجھ گئی تھی ترقی کر رہی تھی دوبارہ خطرہ کا اس نے کہا میں اب آپ سے کیا بات چھپا ہوں کہ اس کے پروگراموں کو سننے سے میرا دل کا تعلق گیا اور میں چاہتی تھی کہ اس کو ٹیلیفون کروں اس, کروں, اس باتیں کروں اور اس کو بلا کر بیٹھوں میں شاعر کو بھی کہتے ہیں تو اگر عورتوں کی کا بیٹھ کا تعلق ہے تو ان کے ساتھ رابطہ پردے کی طریقے سے رکھیں آپ نے سامنے ہو کر آپ کو یہ اپنی کمائی کی ہوئی روحانیت اس کو ضائع کر دے گئی ایک بات ہے آپ کو یاد تو تب جلدی رہے گی جب اس کو آواز سے حفاظت کرو گے پانی سے حفاظت کرو گے اس کے اور لکڑی ہم پر رکھے جاؤ گے نہیں تو بج جائے گی کسی آدمی کو اگر تو اللہ نے کمال دیا جائیداد کیے کچھ قرب ہو گیا تو وہ دائمی تو نہیں ہے نا خاتم خاتمہ ایمان کا تو فقط مسرات ہم یال ہے مسلاد صاحب یاد جو لوگ دنیا سے گزر گئے ان کے بارے میں ہمارے پاس روایت ہے کہ رضی اللہ عن رضمان یہ سب اکرام کے بارے میں ختمی بات باقی اریالہ کے بارے میں ہم اس رکھ سکتے ہیں تو یہ تو نہیں ہے کسی آدمی کو قرب ہو گیا, ہو گیا ہے اس کو صلاح ہو گئی ہے تو باقی بھی رہے گی تو کسی وقت سزائے ہونے کا خطرہ ٹھیک ہے اور خیر میں دینی کیسا کم ہوتا جا رہا ہے اس نے فاتحہ پر میں گیا تمہارے اسلامیات کے پروفیسر صاحب ریٹائر ہوئے ہیں جو کہ اس کے ہیں کیا ہو کہتے ہیں فارغ وہ تاثیر عالم بھی تھے اور اسی جگہ اسلامیات کے پروفیسر ریٹائر ہوئے تھے اور نقص بندیہ کے سلسلے میں کسی بزرگ میں اجازت ہو چکی تھی تو ساتھی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ وہ ڈرائٹ صاحب آپ بھی دعا کے لے آئے ہماری ماشاء اللہ ہر ایک آدمی جو جو دار کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کا کیا کرتا ہے خاص طور سے ہم آدمی آ جائیں فلانے بھی آیا تھا انہوں ان نے کہا کچھ صاحب عکیم ہے وہ بھی آئے تھے صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی تھے تو کہتے فلانے والا صاحب بھی تھے تو انہوں نے کہا صاحب میں تو آپ سے میرے کا بڑا خوش ہوا میں جب گزرتا ہوں آپ کے پوسٹر کی تصویر کے پاس تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوتا ہوں میں آپ کے اعزاز آپ بڑا کام کر رہے ہیں اور کیا بت جس کے لیے تصویر کو روکا گیا تھا یہی بات تھی نا تو وہی بات تو جائے گی کاجانی آگے تصویر کو رکھیں گے رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں مرزا کی تصویر کو آگے رکھ کر نماز پڑھتے ہیں کاجانی صاحب دیکھ رہے ہیں یہاں جی بجلا صاحب فصلے دے داد جس وقت ریزین کا چنل کر رہے تھے نا تو اس وقت میں نے کہا یا اللہ رسول سے زیادہ دین کے پھیلانے کے بارے میں فکرمند اللہ رسول نے کہا ہے اس سے زیادہ آگے نکل رہے ہیں وہ سوچنے سمجھتے نہیں تھے اور ہم ہاں زمانے کے تقاضوں کو سمجھنے لگ گئے ہیں راخا صحیح اسلام پر ایک آدمی نہ رہے مجھے کیا ہے ترسیف کو میں آگے بڑھاتا جاؤں گا اس طرح ہوتا ہے خیال نہیں ہوتا میری حصے تو نہیں واضح کی بات وہ تو انہوں نے کہا گرجے والے پادری نے کہا لوگ گرجے میں نہیں آتے ہیں کیا کریں کہا باہر موسیقی اندر موسیقی کہا گرجے میں موسیقی کر دو موسیقی بندوبست کیا پھر لوگ کم نے کہا کیا کرنے باہر ڈانس ہے گرجے میں ڈانس نہیں مردوں اور ڈانس بندوبست کیا گرجے میں پھر لوگ کام ہو کا ہوگا باہر کا گرجے کے اندر جائب نہیں دے سکے تمہارے پاس بھائی ہمارے پاس تو آ کے یہی تلخ باتیں سنو گے ہمارے پاس تلخ باتیں کوئی آتا ہے آئے نہیں آتا ہے نا لا اله الا الله لا اله